الحمد رب والصلاة والسلام سید الانبیاء وصلاۃ اما بعد فاعوذ المسلیم من الشیطان الشعتم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام ایک مرتبہ ہم پر سلسلہ احکام قرآن میں حاضر ہیں اس سلسلے کے اندر گفتگو کی جاتی ہے ان آیات مبارکہ سے جس کا تعلق احکام سے ہوتا ہے اللہ تبارک وطالیہ نے اپنے بندوں پر جو احکام نازل فرمائے ہیں ان آیات کو لے کر ان آیات میں سے کسی ایک آیت مبارکہ کو لے کر ہم اپنے سسلے میں اس آیت مبارکہ کے تحت گفتگو کرتے ہیں آج اس آیت مبارکہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے اور بہت ہی ضروری یعنی احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں جی ہاں اس میں کوئی ایک حکم بیان نہیں کیا گیا بلکہ اس ایک آیت مبارکہ میں تین مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں آئیے سب سے پہلے تو اس آیتمبارکا کے تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو جی ہاں محترم ناظرین کرام واقع مثلاطواتین اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں تین احکام بیان کیے ہیں نماز ادا کرنا زکوٰۃ دینا اور جماعت سے نماز ادا کرنا اس آیت مبارکہ کے ذمن میں ہم کیا گفتگو کریں گے کن نکات کو زیر بیس لاکر کر اس آیت مبارکہ کے ذریعے مختلف جو ہے وہ انمول موتی چننے کی کوشش کریں گے آئیے اس کے موضوعات کی ایک فہرست دیکھتے ہیں آیت مبارکہ میں بیان کی گئی تین احکام کے ضمین میں ان نکات پر گفتگو ہوگی نمبر ایک جو احکام اللہ تعالی نے ہمیں دیے ہیں ان کے مختلف درجے ہیں نمبر دو قرآن پاک کے اکثر احکام کی تفصیل حدیث پاک سے ہوتی ہے نمبر تین عبادات میں نماز اور زکات سب سے افضل کام ہے نمبر چار نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے نمبر پانچ زکوات کا معنی کیا ہے اور کس پر فرض ہے نمبر چھ رکو کہہ کر نماز مراد لینے میں کیا حکمت ہے محترم ناظرین کرام سب سے پہلے نقطے پر گفتگو کرتے ہیں اس آیت مبارکہ سے جو ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ احکام کے مختلف درجے ہیں جس طرح نماز جو ہے وہ فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے جماعت سے نماز قائم کرنا فرض نہیں ہے اس کے مختلف احکام علماء نے بیان کیے ہیں تو جب بھی کسی حکم کی بات آتی ہے یعنی ایسا حکم جس, کے جس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے جس کو ادا کرنے کا کہا گیا ہے قرآن مجید فقان حمید کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل کو بجا لایا جائے اس کو ادا کیا جائے تو جب کسی بات کا حکم ہوتا ہے کام کرنے کا ارشاد ہوتا ہے تو ایک بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ جو حکم ہے کس درجے کا ہے یہ فرض ہے واجب ہے یہ کیا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ دینی علوم کی دو قسمیں ہیں کچھ علوم وہ ہیں جو قرآن و سنت کی تشریح اور توضیح کے لیے اور قرآن و سنت کے متعلق مختلف اصولوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں اصول فک ایک ایسا علم ہے اس علم کے اندر بطور خاص اس بات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ قرآن کا جو یہ حکم ہے یہ کس درجے کا ہے حدیث کا جو یہ حکم ہے کس درجے کا ہے آکام جو مختلف ہوتے ہیں ان کے مختلف ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک حکم وہ ہوتا ہے کہ جو واضح بیان کیا ہوتا ہے اور اس کا ثبوت بھی قطع ہوتا ہے ایسے حکم کو کتیو ثبوت کہتے ہیں دوسرا حکم وہ ہوتا ہے کہ جو قطع ثبوت تو نہیں ہوتا لیکن مثال کے طور پر بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو خبر واحد ہیں لیکن مشہور نہیں ہیں متواتر نہیں ہیں ان سے ثابت ہونے والا جو حکم ہے اس حکم کی اس حکم کی کی جو تاک ہوگی اس کے اندر جو وزن ہوگا اس کی کیفیت مختلف ہوگی تو خلاصہ کرام یہ ہے کہ احکام کی مختلف قسمیں ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو مرکزی طور پر احکام کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک وہ حکم جس میں کسی کام کرنے کا کسی کام کو کرنا مقصود ہے نمبر دو وہ احکام جس میں کسی کام سے رکنا مقصود ہے آپ بارہا سنتے رہتے ہوں گے کہ یہ کام مکو ہے یہ کام جو ہے وہ سنت ہے یہ کام جو ہے وہ خلاف اولا ہے آئیے آج اس تقسیم کو پہلے سمجھتے ہیں وہ کام جن سے رکنا مقصود ہے ان کے کیا درجات ہیں آئیے ایک چارٹ کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے وہ احکام ہیں چارٹ بتا جا ریڈی نہیں ہے یعنی وہ کام جن سے رکنا مقصود ہے ان کے درجات مختلف ہیں حرام قطعی یعنی ایک وہ سب سے جو اشد درجے کا کام ہے وہ حرام قطعی ہوتا ہے دوسرا وہ کام ہوتا ہے جس کا کرنا مقروع تحریمی ہوتا ہے یعنی اس سے باز رہنے کا حکم ہے تیسرا وہ کام ہے جس کا کرنا اصاعت کہلاتا ہے چوتھا وہ کام ہے جس کا کرنا مقروع تنظیحی کہلاتا ہے پانچواں وہ کام ہے جس کا کرنا خلاف اولہ کہلاتا ہے جن کاموں کا کرنا مقصود ہے یہ تو وہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ جن کاموں کا کرنا مقصود ہے جن کاموں سے رکنا مقصود تھا ان کا چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے حرام قتی مقرو تحریمی احساط مقرو تنظیم خلاف اولا اب دوسرے چارٹ کی طرف چلتے ہیں وہ کام جن کا کرنا مقصود ہے اس کی بھی کئی اقسام ہے ایک ہے فرض اعتقادی دوسرا ہے فرض عملی تیسرا ہے واجب اعتقادی چوتھا ہے واجب عملی پانچواں ہے سنت مقدہ چھٹا ہے سنت غیر مقدع ساتواں ہے مستحق اب یہاں سے محترم ناظرین نکرام علماء کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں ان یہ احکام کس درجے کے ہیں کس تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی کا کیا حکم ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں آئمائے مشتہدین اور علماء ربانیین نے کھل کر بیان کی ہیں کھول کر بیان کی ہیں اور اس کی جو شرع اور تفصیل بیان کی ہے اس کے ذریعے ہم ان عمال پر جو عمل کرتے ہیں اس میں ہمیں آسانی ہوتی ہے بات ہو رہی تھی نماز کی نماز بھی آقام میں سے ایک حکم ہے اور نماز وہ عمل ہے جس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے علماء نے لکھا کہ نماز جو ہے یہ فرض اعتقادی ہے فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کفر کرتا ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی اس عمل کے تعلق سے علماء میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا امہ مشتحدین میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوتا اور بھی کئی صورتیں فرض اعتقادی ہونے کی تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق یہ لکھا کہ یہ فرض اعتقادی ہے نماز کا انکار کرنے والا کفر کرے گا نماز کو ہلکا سمجھنے والا نماز کو مذاق و... نماز کا مذاق اڑانے والا بھی کافر ہو جائے گا نماز اعلی درجے کی عبادت ہے نماز نہ صرف یہ ہے کہ پڑھنا فرض ہے بلکہ نماز کی جو تعظیم ہے وہ کرنا بھی ضروری ہے اس سایت مبارکہ پر جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے اگلے نقطۂ کی طرف میں جا رہا ہوں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ قرآن پاک حکم دیتا ہے جیسا فرمایا گیا نماز پڑھو اب نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن مجید نے بیان کر دیا لیکن جو نماز پڑھنے کی تفصیل ہے جو تفصیل ہے جو وضاحت ہے وہ حدیث پاک نے ہمارے سامنے رکھی ہے تو قرآن پاک نے اگرچہ کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن نماز کی کیفیت کیا ہوگی نماز میں رکعتیں کتنی ہوں گی سجدے کتنے ہوں گے وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا کس موقع پر کیا پڑھنا ہے قرآن مجید فکان حمید نے یہ تفصیل ہمارے سامنے بیان نہیں کی بلکہ احادیث طیبہ میں یہ تفصیل ہمارے سامنے بیان کی گئی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلو کما رائی تملی جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کر میری پیروی کرتے ہوئے میری اتباہ کرتے ہوئے نماز پڑھو تو محترم ناظرین کرام یہ باتیں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو احادیث طیبہ ہیں اس سے استغنا نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے نہیں قرآن ایک حکم کو مجمل انداز میں بیان کرتا ہے احادیث مبارکہ اس کی تفصیل کرتی ہیں قرآن کسی بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے احادیث مبارکہ اس عمل کی شرائط اس عمل کی ادائیگی کہ لوازمات اس عمل کا طریقہ اس عمل کی کیفیت اس عمل کی تفصیل کو بیان کرتی ہیں نماز کون نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب شروع نہیں ہوتا حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام دو دن لگاتار آئے ایک دن جبریل امین نے امامت کروائی نبی اکرم علیہ السلاط السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے فجر ظہر اثر مغرب عشاء اول وقت میں ادا فرمائی اور اسے اس یہ بتا دیا گیا کہ فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے زہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے مغرب و رشا کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے اگلے دن آئے ہر نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور جس جسے جس بتانا یہ مقصود تھا کہ ان نمازوں کا جو اختتامی وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور پھر جبریل امین نے ارشاد فرمایا الوقین الوقت, بین حازین الوقت حازین الوقتین کہ جو نمازوں کا وقت ہے ان دونوں کے درمیان ہے جو دو دن کے عمل سے انہوں نے کر کے بتایا تھا ہمارے علماء نے بیان کیا کہ وہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وہی مطلوح یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے دوسری ہوتی ہے وحی غیر مطلوع یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ قرآن ہے تو وہی کی دو اقسام ہیں قرآن وہی کی ایک صورت ہے صرف یہ کہنا کہ قرآن کافی حدیث کا انکار کرنا یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے اور بعض صورتوں میں تو کفر ہے تو محترم ناظرین اکرام بات یہ چل رہی تھی کہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں دیا لیکن اس کی تشریح توضیع اس کی کیفیت اس کے شرائط اس کے فرائض اس کے لوازمات اس کے مستداد ان تمام باتوں کی جو خبر ہے وہ ہمیں عادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہے تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب آدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے عادی کو چھوڑ دینا چاہیے ان سے سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جن سے ان کا بھی اتفاق ہے یعنی منکرین حدیث بھی ان کو مانتے ہیں تو ان کا ثبوت کہاں سے آیا مثال کے طور پر اذان جو ہے عہد رسالت سے لے کر آج تک ادا کی جا رہی ہے کہی جا رہی ہے ایک ہی الفاظ سے کہی جا رہی ہے اذان کے الفاظوں میں کوئی اختلاف امت مسلمہ میں نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اذان جو پوری ہے یہ قرآن پاک میں کہاں ہے قرآن پاک میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ ہمیں احادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہے اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے کہیں بھی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا یہ حکم ہمیں احادیث طیبہ سے ملتا ہے اور اس درجے کا ملتا ہے کہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کی ادائیگی فرض کفایا ہے یعنی yani فرض تک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین کا خطبہ دینا ہے اور اس کیفیت پر دینا ہے قرآن مجید فقان حمید اس حکم سے خالی ہے یہ حکم بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے سینکڑوں مثالیں ہیں اس طرح کی باتوں کی اس طرح کے اعمال کی, عامال کی. اس طرح کے معاملات کی جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی ایک کام کرنا ہے لیکن اس کام کی تفصیل حدیث میں بیان کی گئی دوسری قسم وہ ہے کہ وہ کام یعنی اس کے کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے ہی نہیں بلکہ حدیث طیبہ میں ہے کیوں نہ ہو جب یہ بیان ہو چکا کہ وہی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کے بارے میں کہہ دیا جائے یہ قرآن ہے اور دوسرا جس کے بارے میں نہ کہا جائے تو نبی اکرم علی اسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی وہی ہی کی اقسام ہیں اگرچہ کہ ان احادیث کی ہم تک پہنچنے میں جو سند ہے جو سند ہے اس کے اعتبار سے احادیث جو ہیں وہ مختلف درجے پر مشتمل ہیں بعض احادیث متواتر ہیں بعض مشہور ہیں بعض دیگر درجات رکھتی ہیں لیکن خلاصہ اس نقطے کا یہ ہوا کہ اگر احادیث طیبہ کو نہ مانا جائے تو پھر نماز پڑھنے کا جو حکم قرآن مجید فقان حمیر نے ہمیں دیا ہے اس حکم پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس حکم کی ساری تفصیل تو ہمیں احادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہے اگلی نکتے کی طرف چلتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایمانیات کے بعد سب, سب سے افضل عمل ہے نماز کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی اس لیے حاصل ہوئی کہ اس کی افضلیت اس کی فضیلت خود قرآن و سنت نے بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سور بقرہ کے شروع میں اشاعت فرماتا ہے الاسلامیم ضالقل کتاب اللہ عربی یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدل متقین متقین کے لیے ہدایت ہے اب متقن کون ہوتے ہیں الزین مینغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان کو بیان کیا گیا پھر کیا فرمایا گیا وہ یقین صلاح اور نماز ادا کرتے ہیں وہ مما رزق نا اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے مال و اسباب اپنے و اسباب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو ایمانیات کے بعد اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہوا جو اس بات کو بیان کر رہا ہے کے ایمانیات کے بعد سب سے اونچا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ نماز کا ہے اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں ہے حدیث جبریل مشہور حدیث پاک ہے یعنی سب جانتے ہیں اس کے بارے میں اس حدیث پاک میں یہ آیا کہ حدثت جبریل امین ایک انسانی صورت کے اندر آتے ہیں اور آ کر نبی اکرم علیہ سلاد والے بارگاہ میں مختلف سوالات کرتے ہیں ان سوالات کے ذریعے دراصل تعلیم امت مقصود تھا تو ان سوالات کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آ کر پوچھتے ہیں یا محمد اخبرنی اخبر الاسلام اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ السات السلام نے شاد سرمایہ ال اسلام اللہ الاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ محمدن رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کہ تو اس بات کے گواہی دے سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا پھر فرمایا وطوقی مسلح مصال اور نماز ادا کرنا اس کے بعد پھر زکوۃ کا بیان ہوا پھر روزے کا اور حج کا بھی بیان ہوا اس اسی طریقے سے ایک حدیث پاک جس حدیث پاک کے اندر اراکین اسلام کا بیان ہوا ہے بخاری و مسلم کے حدیث پاک ہے نبی اکرم علیسات اسلام نے ارشاد فرمایا بنی علی اسلام والا خم سن اسلام کی جو بنیاد ہے پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادت اللہ عن اللہ، اللہ، اللہ، محمد عبد رسول اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت اور ابدیت کی گواہی دینا یعنی ابدیت اس اعتبار سے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں و اکا مصلاح نماز ادا کرنا و عطا زکا زکات دینا حج حج البیت وسوں میں رمدان حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو جہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے اعمال اور ایمانیات کا تو سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کیا جاتا ہے اور ایمانیات کے بعد جس چیز کو سب سے مقدم بیان کیا جاتا ہے وہ نماز ہے تو پتہ چلا کہ نماز جو ہے وہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے علماء نے لکھا کہ دیگر جو اعمال ہیں ان کے نزول کی ترتیب کچھ یہ رہی کہ وہ عرش سے فرش پر نازل ہوتے تھے جی ہاں قرآن کریم فرقان حمید سب سے پہلے یک بارگی میں اللہ تبارک و تعالی نے لوہے محفوظ پر نازل فرما دیا لہرۃ القدر کی رات تھی اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً تدریجن حسب موقع مختلف آیات نازل ہوتی رہی اور یوں قرآن مجید فقان حمید کے جو نزول کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہا تو دیگر جو اعمال ہیں وہ عرش سے فرش پر نازل ہوتے رہے لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جب عطا کی گئی تو نبی اکرم علیہ سلاط السلام کو فرش پر بلایا گیا معاف کیجئے گا نبی اکرم علیہ سلاط السلام کو عرش پر بلایا گیا اللہ تبارک وطالیہ نے اہتمام کے ساتھ نماز کا جو عطیہ ہے نماز کا جو تحفہ ہے وہ عطا کیا اور بغیر واسطے کے کی عطا کیا کوئی واسطہ نہیں تھا اور آم تو جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے بھی نازل ہوتے رہے لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو براہ راست حضور اکرم علیہ السلاط السلام کو عطا کیا گیا نماز ایک ایسا ایک ایسی عبادت ہے کہ حضرت اعظم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم علیہ السلاط السلام تک تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ پڑھتے رہے اور ان کی جو کیفیت ہے اور جو تفصیل ہے وہ ذرا مختلف ہوتی تھی لیکن نماز جو ہے وہ سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام پڑھتے رہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مخلوق ادا کرتی ہے نماز قولی اور فعلی عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے اور اگر قرآن مجید فقان حمید کو دیکھا جائے تو جس قدر تفصیل کے ساتھ اور جس قدر کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے نماز کا تذکرہ کیا ہے نماز کا ذکر کیا ہے مومنوں کی صفات کا بیان ہو نماز پڑھنے کا ذکر حکم دینا ہو تو نماز پڑھنے کا ذکر مختلف الفاظ میں مختلف سیگوں میں مختلف انداز میں اللہ تبارک وطالیہ نے نماز کے تذکرے کو قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے جو اس عمل کے افضل ترین ہونے کا ایک واضح جو ہے وہ ثبوت ہے کہ اعمال کے اندر ایمانیات کے بعد اعمال کا درجہ ہوتا ہے تو اعمال کے اندر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے سب سے افضل عبادت ہے ہم چلتے ہیں اگلے عنوان کی طرف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 تو آپ نماز پڑھیے فصلی ربی کا ہر نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے تو یہاں پر صلی فرمایا گیا تو اپنے محبوب علیہ سات اسلام سے خطاب ہے تو یہی اگر سیگا امتوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے یا سلو کہا جاتا ہے یا سلی کہا جاتا تب بھی کافی ہوتا اس کا معنی یہ بنتا کہ نماز ادا کرو لفظ سلو یا سلی کے اندر بھی یہی مانا پایا جاتا ہے کہ نماز ادا کرو لیکن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 زوجین کے متعلق یہ ارشاد ہوتا ہے فا انخف تم اللہ یوقیما حدود اللّہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی جو حدود ہیں وہ کراس کر جائیں گے وہ برکار نہیں رہ سکیں گے گناہوں میں پڑ جائیں گے معاف کیجئے دوبارہ اللہ یہ خوفا جب انہیں خوف ہو اللہ یقیمہ حدود اللّہ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 اگر یہ بھی کہا جاتا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم حدود ادا نہیں کر سکو گے حدود برقرہ نہیں رکھ سکو گے تو کافی ہوتا لیکن فرمایا گیا اللہ ما اگر اقامت حدود نہیں رکھ سکو گے تو اقامت حدود کا یہاں تذکرہ کیا گیا اسی طریقے سے قراۃ میں نشاد ہوتا ہے بلو ان اقام الطورات اول اور اگر وہ توریت اور انجیل کو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 نماز کے جو ظاہری اور باطنی واجبات ہیں وہ سب کے سب ادا کرنے ہیں نماز کے فرائض بھی ادا کرنے ہیں نماز کے واجبات بھی ادا کرنے ہیں نماز کے آداب بھی ادا کرنے ہیں نماز کے مستحبات بھی ادا کرنے ہیں نماز کی سنتیں بھی ادا کرنی ہیں نماز جب پڑھنی ہے تو اس انداز میں پڑھنی ہے کہ دل میں آجزی ہو نماز اس انداز سے پڑھنی ہے کہ دل میں ریا نہ ہو نماز اس انداز سے پڑھنی ہے کہ خوشی اور خضو ہو اور ہم تن ہو کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے تو چونکہ اقامت کا معنی بنتا ہے کامل طریقے سے عمل کو ادا کرنا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے نماز کا حکم دیتے ہوئے اقامت سلاد کہا ہے یعنی اقامت کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ یہ بیان کیا جا سکے کہ صرف نماز ادا نہیں کرنی بلکہ نماز کامل طریقے سے ادا کرنی ہے اس نے کہ جو پہلی آیت تھی یوکیمنس کے متقین وہ ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی نماز کو مستحب وقت میں ادا نہیں کرتے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے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 تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تین اہم کام کرنے کا جو ہے آم بیان کیے ہیں ان کاموں میں سے تو پہلا کام تھا وہ نماز تھی نماز کے تعلق سے اتنی تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے اتنے موضوعات جو ہے وہ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اتنے موضوعات کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ چالیس منٹ کا سلسلہ بہت ہی کم ہے اس کے لیے تو نماز کے تعلق سے خاص طور پر ہمیں دو چیزیں بیان کی ایک تو یہ چیز بیان کی کہ قرآن مجید فقان حمید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا نماز کو کامل طور سے پڑھنے کا حکم دیا اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ نماز کے تعلق سے جو تفصیل ہے جو وضاحت ہے جو کیفیت ہے وہ ہمیں احادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بات بھی ہم نے بیان کی کہ نماز جو ہے جب فرض ہوئی تو جب ال امین آئے اور انہوں نے نماز کے وقتوں کی جو ہے وہ وضاحت کی کہ نماز کے اوقات کیا ہوں گے تو نماز بلا شبہ ایک عظیم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عبادت میں کوتاحی سے محفوظ رمائے دوسرا جو حکم دیا گیا ساہی مبارکہ میں وہ یہ دیا گیا تو زکا زکوات ادا کرو اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا عنوان یہی ہے کہ زکوات کا معنی کیا ہے علماء نے لکھا کہ لفظ زکوط کا معنی یا تو ہے بڑھنا یا پھر ہے پاک ہونا اگر پاک ہونے کو لیا جائے تو یہ لفظ قرآن مجید فقان حمید میں کئی جگہوں پر پاک ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے فرمایا گیا غلام الزیہ یعنی پاک لڑکا فرمایا گیا من منتظک فلاح پا گیا جس نے اپنا تذکرہ کر لیا جو پاک ہو گیا جس کا قلب اور جس کا دل ہے وہ پاک ہو گیا تو قرآن مجید فقان حمید نے میں یہ لفظ جو ہے یعنی لفظ زکوات جس کا مادہ ہے زے کاف اور واو یہ لفظ جو ہے وہ پاک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اگر یہ مانا لیا جائے تو پھر زکوٰۃ کو زکوت اس لیے کہتے ہیں کہ دراصل یہ اموال کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے جو کچھ بندہ نکالتا ہے وہ میل ہوتا ہے اور اس میل کو نکالنے سے اس کا مال صاف اور ستھرا بن جاتا ہے اس کے مال کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو مالی احسانات فرمائے ہیں ان مالی احسانات کے نتیجے میں بندہ زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو صاف ستھرا کرتا ہے اگر زکوات کا معنی بڑھنا لیا جائے تو پھر زکوات کو زکوات اس لیے کہتے ہیں کہ زکوات جو ہے ایک ایسا عمل ہے کہ بظاہر زکوت نکل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے اور زکوٰۃ نکالنے والے کی جو زکوات ہے یہ اس مال میں اضافہ کا سبب بنتی ہے زکوات نکالنے سے بظاہر وقتی طور پر تو مال کم ہو جاتا ہے لیکن زکوٰۃ کی برکت سے وہ مال بڑھتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور زکات نکالنے والوں سے پوچھ لیجئے اگر کسی کو شک ہے کہ جس آدمی نے اس سال جتنی زکات نکالی تھی آئندہ سال وہ اس سے زیادہ زکات نکالتا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ زکوات نکالنا مال میں کمی نہیں لاتا مال میں اضافہ لاتا ہے بعض وکات بندہ سوچتا ہے کہ نہیں کمی تو ہو رہی ہے صاف ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کمی ہو رہی ہے تو ایک مثال سمجھ لیجئے کہ درخت اس کی ہم کاٹ چھانٹ کرتے ہیں درخت کاٹ چھاٹ کرنا درخت میں کمی لاتا ہے اس کے پتوں میں کمی آتی ہے اس کے ٹہنیوں میں کمی آتی ہے اس کی لکڑی میں کمی آتی ہے بظاہر یہ کمی ہے لیکن اس کے بعد جب وہی درخت نکلتا ہے تو اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ مزید مضبوط ہو کے نکلتی ہیں اس کے جو پتے ہیں مزید جو ہے وہ شاد شاداب ہو نکلتے ہیں تر تازہ ہو نکلتے ہیں اس کی جو درخت کی جو بنیادیں ہیں مزید مضبوط ہوتی ہیں تو بظاہر کانٹ چھانٹ تھی کمی تھی لیکن یہی کمی اس درخت میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو زکوات کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ زکوات کا معنی بڑھنا ہے تو پھر زکوات کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوات مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے جس طریقے سے نماز جو ہے وہ بدنی عبادات کے اندر سب سے افضل ہے اسی طریقے سے جو زکوات ہے یہ مالی عبادات کے اندر سب سے افضل ہے پچھلی امتوں میں بھی بعض امتوں میں پائی جاتی رہی اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے ساری امتوں پر فرض تھی یہ تو میں نے کہی نہیں پڑا لیکن بعض امتوں کے تعلق سے اس کا تذکرہ ملتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں مفسری نے لکھا کہ ان پر چوتھائی مال نکالنا فرض تھا یعنی 25 پرسن بنی اسرائیل جو ہے وہ زکوۃ نکالا کرتی تھی علما نے لکھا کہ کے بعد علماء نے لکھا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ افضل ہے اس لیے کہ نماز بھی ایک کام کی ادائیگی پر مشتمل ہے زکات بھی ایک کام کی ادائیگی پر مشتمل ہے بخلاف روزہ کے کہ روزہ جو ہے کسی کام سے رکنے کا نام ہے روزہ بظاہر تو ایک عمل ہے یعنی ایک, ایک کرنے کا کام ہے لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ رکنا ہے تو جو کرنے کے کام ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں تو اس لیے زکوات کے بعد جو افضل اعمال ہیں ان میں سب سے سر فہرست زکوات ہے زکوات مخصوص چیزوں پر فرض ہے تمام چیزوں پر فرض نہیں ہے یعنی سونا چاندی آ, کرنسی کسی بھی جنس کی ہو پرائز بانڈ مال تجارت چرائی کے جانور یہ اچھے چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور یہ اسی وقت فرض ہوں گی جب یہ اشیاء مقررہ مقدار میں پائے جائیں گی اور زکات کی دیگر شرائط بھی پائے جائیں گی جب یہ فرض ہوں گی اس تفصیل سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ زکوات ہر ایک پر فرض نہیں ہے بلکہ زکوات مخصوص لوگوں پر فرض ہے سب پر فرض نہیں ہے اگلے نقطۂ کی طرف چلتے ہیں اگلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و نے تین احکام دیے ہیں نماز ادا کرنے کا حکم زکوط دینے کا حکم اور تیسرا حکم ہے ورکعو مع الراکعین کے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہاں نماز یہاں رکو بول کر نماز مراد لیا گیا ہے یعنی جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف رکو کرتے ہیں میں وہ قیام بھی کرتے ہیں رقو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں تشاوت بھی کرتے ہیں نماز کے سارے ہی لوازمات بجا لاتے ہیں تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ صرف رکو بول کر نماز مراد لی گئی ایسا ہوتا ہے بعد کا جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں بات نہیں ہے جز بول کر کل مراد لینے کے بہت ساری مثالیں ہیں یہاں پر بھی نماز کا جو ایک جز ہے رکو وہ کہہ کر نماز مراد لی گئی ہے علماء نے اس کی جو حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ نماز تو یہود، یہودی بھی پڑھا کرتے تھے لیکن ان کی نماز کے اندر رکو نہیں تھا جی ہاں یہود کی نماز میں رکو نہیں تھا تو یہاں بطور خاص رکو کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ نماز بڑو جو نماز شریعت محمدیہ سے تعلق رکھتی ہے شریعت محمدیہ پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد اس شریعت کے جو حکام ہیں وہ بجا لاؤ تو اس لیے بطور خاص رقو کا تذکرہ کیا گیا ہے یہود کا انکار تھا اور جب انکار ہو تو پھر جو ذکر ہے علم بلاغت کا اصول ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے میرے محترم پیارے اور مندل کے ناظرین یہ جو تین اعمال ہیں بہت ہی اہم اعمال ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حکم کو بیان کریں کہ قرآن پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اس حکم کی حکمتوں پر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ گفتگو کریں یہ دیکھتے ہیں جو تین احکام ہیں ان کی حکمتوں کے تعلق سے کیا گفتگو کی جا سکتی ہے آیت مبارکہ میں بیان کردہ تینوں احکام کی حکمتیں و اثرار اس حصے میں آپ ملاحظہ کریں گے ان سوالات کے جوابات نمبر ایک نماز میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں نمبر دو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا گیا نمبر تین جماعت سے نماز پڑھنے کے کی کیا فوائد ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے میرے پاس صرف دو سے تین منٹ ہیں کوشش کرتا ہوں نماز میں کیا حکمتیں ہیں نماز میں بے شمار حکمتیں ہیں نماز بندے کو اطاعت سکھاتی ہے کہ جب وہ مسیح کی طرف بڑھتا ہے تو اس لیے بڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز جو ہے نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی اتباع سکھاتی ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح کے نبی اکرم علیہ سات السلام نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ پیارے اقا علیہ سات وسلام کی اتباع کر رہا ہوتا ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو رزق کا سبب بنتی ہے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے نماز دل کے تذکیا کرنے میں جو اعمال پائے جاتے ہیں اس میں سے سب سے مقدم ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے عرض گزار ہوتا ہے تو نماز کو اسی لیے مومن کی معراج کہا گیا ہے کہ نماز میں جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے کوئی اور عمل ایسا نہیں کہ جو بندے کو اللہ تعالی کے اتنا قریب کرتا ہو تو یہ پانچ نمازیں پانچ اوقات نماز پڑھنا پانچ اوقات مسیح کی طرف آنا پانچ اوقات سجدے میں جانا بندے کو اللہ تعالی کے قریب سے قریب تر لے کر آتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی جو شرائط ہیں وہ پورے کیے جائیں جو جتنی اچھے طریقے سے نماز پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا زکات کا حکم کیوں دیا گیا زکوات جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے جہاں زکوٰ نکالنے والے کو اس کے فوائد مل رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ نکالنے والا اس سے نیکی حاصل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی خیر و برکات حاصل کر رہا ہوتا ہے وہیں زکات ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر غربت مٹانے کا سبب بنتی ہے معاشرے کے جو نادار لوگ ہیں جو قریب جوار میں رہنے والے ہیں جو اقریبا ہیں جو رشتے دار ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جو غریب لوگ ہیں زکوٰۃ ان کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے اور زکوٰۃ بندے کو اس بات پر مجبور کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم زکات نکالنے کا کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ بندہ اطاعت گزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوات نکالنے کا حکم دیا تو میں زکات میں نکالوں گا یہ میرا مال نہیں ہے بظاہر تو میں مالک ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے تو یوں بندہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا متیع اور فرما بردار بنتا ہے اسے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اطاعت کر سکے جماعت سے نماز پڑھنے کے کی کیا فوائد ہیں بہت سارے فوائد ہیں اس میں سے ایک مرکزی فائدہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت کا موقع ملتا ہے اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے اور اجتماعی جو عبادت ہے اس کا جو لطف ہے وہ تنہا عبادت سے مختلف ہوتا ہے دونوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیت ہم میں سنی اس کے جو نکاح سنے ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم